بسم اللہ پڑھنا ثواب کا کام ہے کیا اس کو لکھنے کی بھی کوئی فضیلت ہے کیوں نہیں برے منصور میں ہے حضرت سیدنا انس ربی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ قرار کلب گنجینہ فیضینہ صاحب پسینہ باعث مضول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ عز کی تعظیم کی خاطر عمدہ شکل میں بسم اللہ تحمیر کرے گا اللہ و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا